پھر جب اصنی ان سے کفر پایا بولا کون میرے مددگار ہوتے ہیں اللہ کی طرف ہواریوں نے کہا ہم دین خدا کے مددگار ہیں ہم اللہ پر آمان لائے اور اب گواہ ہو جائیں کہ ہم مسلمان ہیں